تلاش کرنی جہاں مومن ہوتے چلانا ہوک دلم میں چھے عالم ہیں ان <سؤال> واسطے اللہ پاک نے اے چاند مخصوص جڑے گرو بیان فرمائیں بی انعام والے مخلص سچے رسوالے ہیں ان دے مقابلے پھر چار ہیں کی ان اللہ فرمایا غیر لیکن فرمایا غضب بال کیوں کوئی ایمان نہیں علم ہے تو ایمان نہیں پھر گمراہ ایک ہی ایک قرآن پاک نال, دین نال, علم نال مسلمان تو ہوں جا اپنے دین دی چ جہ ہک باتل ملا ہک باطل ملا کے رکھتا ہے پیغمبر نبی نے ہاک باطل جانے ملا دینا ہے मिलावट किसाच ठीक नहीं, नहीं।, नहीं। तीसरा, तीसरा तीसरे बंदे जलमी ती होंगे जहली होंदन, हर तरह दे होंदन बंदे तीसरे होंदन के कुरान ओदे माने कुरानू मतालिब नफूम न बदल छ بدل اللہ تعالی نے انسان نگاہ کیا انسان سنت خدا ہے کہ پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے دشمان تے توڑے دشمان نو اللہ صالح نے فرمایا تو نکل جا شیطان نو فرمایا نکل جا یہ سنت خدا بنجی ہے فرمایا تو رجی میں لانتی ہیں تو نکل جا تا انکار کیتا ہے جی میں میرا حق میں نو سی دا او منن دا اوتا ہے نہیں بنائی اتنے رابل نے تو نقصان نہیں پہنچا رب رابطالہ نے کیوں ان کاٹ دتا ہے فرمایا فخروج نکل گیا وہ زمین د آ گیا لانتا نا لائے کے او زمین مرتبے سن میری عزت بزرگی میں جو کچھ سانس یہاں کی وجہ دوں میری ختم ہوئی میں میں جا کے مال شریق ہو جاتا مال تے خرچ میں اپنے رستے کرا چیز اولاد شریک ہو جاتا اولاد رستے میرے چل سی یعنی اس ویلے رستہ جڑا ہے شیتان کا اس سکول نمجد ہے کہ شیتانولا شریق ہو جاتا فیلا موالے اولاد. ساجی ہو جاتا, ہو جاتا. تے سنت خدا بندی یہ ہے کہ سب پہلے انسان نال اللہ پاک نے دشمن کی ہا اے اے تیری بیوی کا دشمن ہے اے تو پاڑ نہ دے اے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام نمایا تیرا دشمن ہے <تصفح> السلام نبی پاک ہو معصوم ہوتا ہے ہر گنا ہر گلتی بہشت ہے یہ پاک جگہ کوئی نہیں اتنے کوئی گناہ کو گلتی لگے کوئی نہیں پاک جگہ ہوں جگہ بھی پاک ہے بندہ بھی خلیفہ آدم سلام نبی آپ ہی پاک ہیں لیکن دشمن دا اتر بھی خیال کرا پیا رب تالا فرمایا کہ تنت نہ دے رب تالا اتے آدم علیہ سلام دے کوئی اے آکام نہیں دیتے کہ میری عبادت کر انج کر انج पहले पहले फरमाया दुश्मन है अगे फरमाया तकरा बा हादसा जरा हूं दरख्त जड़ाष्ट का खाना है बहेस्ट का खाना पा के हर किसी ने खाण لیکن اوٹھے اللہ تعالیٰ دی حکمت اللہ تعالیٰ فرمایا اس دراخت دے قریب نہیں جانا آدم علیہ السلام کیوں نہیں جانا بھائی حکم ہو قریب نہیں جانا مقصد کی سی کے زندوں دانا کھانا نہیں تو فرما رہا ہے قریب نہیں جانا کیوں کامل دی جیلی جی تربیت ہوں گی وہ ہو تعلیم ہوں گی ہو، کامل ہوں گی ہو کہ اللہ پاکستان دشمن دشمن تو ویخ رہا پہلے تو دس دشمن ہے ادھر ادھر بہشتا کھانا ہے بحستے کھانے تو کیوں منا ہو رہا ہے کہ شیطان نے وستا پاتا گیا آخیا جی جہاں توکیا گیا ہے تارا جڑا اس واسطے یہ حرام تو ہے نہیں اس واسطے روکیا گیا ہے بھی تھی یا ہمیشہ جینے والے بن جاؤ یا تاریخ بادشاہی بن جائے ہمیشہ جینے والے بن جاؤ میرا ہندویس کوئی گارد نہیں میری ہندویس کوئی گارد نہیں مقشد نہیں میرا کوئی نہیں ہائے فائدہ توڑا قسم چکی جوٹی کہ میں توڑا خیر کھا ہاں کہ اے فائدہ توڑا ہے میرا ہندویس کوئی تعلق اکبر صحیح فرماندن آدم چھپے بہت سے گے ہوں کے واسطے کندوم دانا کھاتا آپ بہرہ منہ کیوں ہویا کھانگا تو ہونی پہ آئیں تو منہ کیوں ہویا ہے کہ او دشمن دا مشورہ ملنا سی دشمن نے مشورہ دیتا اصل کی سی کہ ایدرو بہشتے او درو نبی ہے کہ دشمن دے مشورے نہیں اللہ پاک نے پہلے دس دیکھتا کہ دشمن کا مشورہ نہیں لینا اگے خوراک کھانا ہے تو بحشت نبی ہو ہونا کیونکہ دشمن کا مشورہ ملنا سی اصل حقیقت یہ سی کہ گل ہو رہی ہے دشمن کی اللہ پاک نے دشمن کی گل سمجھائی انسان نو پہلے نا واسطے، او دنیا دن او آدم بحث سے دنیا کے واسطے، سے ہم نکل گیہکٹ گندم بسکٹ بن گیا میٹھا رل گیا چند چی نی فروٹ فلاں یعنی ہی گندم اس چین جی بسکوٹ کو مراد پوری دنیا لے لو سب چیز لے لو تین سائنس لے لو کوئی چیز لے لو یہ سارے واسطے بسکٹ بن گیا اتو مہشت سا اپنا دین چڈی کھڑا ہے اس بسکٹ واسطے یعنی اس بسکٹ تنخواہ مراد لے لو سائنسی چیزاں مراد لے لو وہ فرماندہ ہے کہ پیشے شکم زبان ہمت ہی ہار دی دشمن دین ہماری دنیا سمار دی دشمن دین کی کیتا ہے ساڑی دنیا سمار دیتی ہے کیسی پہلے موٹا تقیدہ کپڑا تھی اوس بنائی میل ہزارہ رانگتے کپڑے نکلائے پھر انہاں پرنٹ رنگیں کوئی ہزاراں ہوں دے ریچ انہیں نکشے پاہ جتے کپڑے میں ایسے جیڑا ہر بندہ ویک کے دے وہ کپڑے نوں بڑا انتہائی اندر کششت محبت پیدا ہوں دی ہارے کس طرح نہ کپڑا ہے جیڑا پہلے کپڑا سی موٹا وہ دے ریچ کوئی کشش محبت نہیں سی او صرف تاں ناپنا دھاپتے ہیں وہ سماری مومن دنیا اپنی دنیا دشمن دنیا چکیا بہنی نکاح نہیں آ سکی اون سب نال چال چلیے کہ دنیا نواریا سواریا کس طرح ہے کہ فرماندہ علامہ اقبال جہان کو پے کار جی پرم کا چتر پڑھ دار اصل جنگل ہوں تو چھوٹا بچہ فار کے شکاری لا تو لحظر... ان کی تربیت کی خوراک ان پنجرے تار دونوں پچھلا سارا محول جا چیتے لسان بھی سارا اصلی وطن جا جا ہے اصلی وطن تو سا وہ ہے جتوں آدم والا سلام آئے یہ نقلی ہے اتنا آیا امتحان واسطے جی سان بھیجا گیا اس واسطے کہ جاؤ تھی اس دنیا نوارو گل بناؤ اپنی سائنس کے ذریعے سارے چیزاں بناؤ مکانات بناؤ تعمیرات کرو چیزاں بناؤ گڈیا بناؤ ہر چیز بناؤ یہ دسو بہشت چی جو چیز ہے دنیا کی کوئی چیز اللہ پاک نے اتنے سان کیوں نہیں رکھا اتنے کیوں بھیجا ہے سوچنے کیوں بھیجا جے مکان بنا چھو کھانے دو بحث کھانے کوئی چیز ملنی نہیں سکتی اللہ پاک نے کیوں بھیجا ہے اس واسطے ایک جان دا سی بھی یہ جانوی ہے دوستی ان پتا ہے لیکن اللہ پاک لے جی جنت دیب جانا اللہ پاک نے فرمایا جاؤ اپنے عمل نال جنت بھی لائے آؤ دود بھی لائے بولن جو پیدا نہیں میں اپنی عبادت واسطے پیدا کیا ہوں تا سائنس واسطے یا عبادت واسطے تو. تو جیڑا جایا سائنس کدی کھڑا ہے قرآن کے خلاف آئی سر اللہ کیوں اپنی عبادت اس واسطے گمراہ دشمن نے سان پہ صحیح راہ نہیں چلن دیکھتا وہ آپ جو گمراہ ہوا ہے تو ہوں دو گمراہ کرنا اس واسطے شیتان کی کہانی ہے ساری وہ کوئی نہیں بیان کرنا دشمن دی گل کوئی نہیں کرنا جدو تک تو دشمن دوست کی پہچان نہیں ہونی دنیا دے انسان کوئی کامیابی لے نہیں سک اے انسان واسطے دو چیزاں بنیادی پہلے کہ دشمن نو بھی سمجھے دوست نو نیو دوست کون ہے ہر دوست دشمن بن سکتا ہے لیکن ایک رب رسول ہے جڑا انسان دا اگر انسان انہیں منکر نہ ہوئے مخالف نہ ہوئے او دو ذات انسان کے نہ نہ دشمن نہیں ہو ان دوست دشمن دی پہچان دشمن شیطان ہے تو دوست رحمان, ان رحمان سانو تے شیطان لے جائے دشمن دے تو بندے بند لئی پیسے تے دوست رحمان تو آپ جنت لیندے لے کے ساتھ بہرا فیصلہ ہے برا فیصلہ ہے دنیا کیا ہے میں نہر تو پانی آپ تصویر آوٹو ہوں جا شکاری تھلے فوٹو نو مارتی تیس آخو بڑا کر ماندہ ہاتھ آیا ہوں جا مارتی نقل مارتی پرندہ انہیں ہاتھ جہا تھے فوج میں مارتا پیا ہتھے پرندہ ان جو جہان سارا اس جہان کی نقل ہے سزا واسطے اگ تیار ہے ہے جا جیڑا نقل اصل نقل جا مار کرنڈے نیڑ لے جیڑا فوٹو نو تیر مارتا ہاتھ کی آنا یہ دنیا اللہ پاک نے نقل کر کے جو جو مکان یا اتھے جو لباس جنت یہ ساری وہ نقل بھی اتے دھدے دھد آ گیا ہے اتھے شاید جی نہر ہے یعنی جو کچھ ہے ادھر آخرت بھی سوچ اس اگ والتاں جانا ہے جے کام تگ پھر میں تین تیرا اپنے کام دے نتیجہ واستے ہوتے پاگل ہو گیا چھٹ بیٹھے اللہ نے اس نبی اپنا کتاباں اپنا دین ہے آکام بھیجا ہوں انہیں آ کے سمجھایا ہے کی اے جی دنیا ہے فانی ہے ترجیح اگلا جہان وہ تو ختم ہو جاتی دہ ہو جاتے ہایا دنیا اس دنیا نرجیح نو ترجیح دو کیوں ہمیشہ رہنا فاڑ کے تو آلہ نو بندہ چڑھ دے تو بے بخوفی ہے لیکن اصل اتنے دکھے پسے اتنے ہزارہ دوکھ بندے بندہ, آپنے نال ہی کر ہے. آپنے نال بندہ کر ہے زیادہ دوسرے بندہ آپنے نال تو کر ہے. کیوں؟ دنیا فانی پیچھے لگ گیا ہے. اپنے ہوا کسی دکھے بعد بندے نال گیا تو وہ اپنے دھوکھا ہوا یعنی انسان سب تو اپنے دھوکھا کرد ہے لیکن انسان شعور, شعور نہیں ہوں سزا این سخت اللہ تعالی معاف کرے نہیں پہ ڈر د جنت نے پہ لیکن دنیا جا سائنسدان مطلب ہے, ایک مثال دندا ہے رنگ دی پوڑی نہ دی پوڑی نہ دوسرے رنگ پور کو رنگ رنگ گی رنگ موبائل رنگ ٹی وی نگ جی فلم کڑی ہے تو رنگ ہر چیز رنگ رنگے رنگ کروڑے گنگ ادا اتار لو ریگ مال مار کے بی بیٹھنے واسطے تیار ہے تو جنوب ترقی آخر بیٹھے یار انگریز نے ویکیا میں یاد آ بھی اندر رنگ کی پوڑی لے لو پھر ان آخو ہوں کھلونا ہے بچے پاگل ہو گئے رنگ, او رنگ نو پاگل کیتا ہے سام بننا چاہیے بے رنگ دشق رب دشق جا بے رنگ کا ہوں وہ کھڑا رنگ دے رنگ اس بنایا ہے رنگ ساری امتحان واسطے پنا ہے بھی رنگ کی کشش رنگ یہاں کھچتا ہے یا میرے والد بے رنگ والی یا رنگ وساں کدھر پہ جانے رنگ و رنگ کھن دینا ہے جن رنگ دخر وہ ختم ہو جی اصا رنگ کے پچھو پاگل ہوتے ہیں کوئی چیز ہے سائنس تھی انہوں رنگ دی پوری تساں سائنس داننو آکھوڑنان دے کوئی بندہ خریدن واستے تیار ہوگا دے پیرا دن انہوں توانوس انہوں رنگ دی پوری, پوری پاگل کتی پیو آدھے دشما دی نے دینے ہماری دنیا سمار دی دن. کی رنگ دے کے مکان، دڈی، کوٹی، کپڑا، کھلونا ہر چیز انہوں رنگ دے رنگ دو تہاں پاگل ہوے پیانا ہے ہے جو کہیں دشان نے دلے پہلے آدم سلام گیا مشورہ دیتا ہے جیسے کھانا کھا لو یہ ہمیشہ بندہ ہے کی ہے میں تیرا دوست ہاں تشورہ دے آ تو انج مطلب نہیں حالانکہ مطلب آتا ہے ہوں انگریز آیا اس بابا تسی ترقی کرو یہ فائدہ تو افسر بن جا سو شیتان تعلیم لے کے نوکر کیوں بن جائے ظاہر کی ہے افسر بن جا اچھا افسر بن کے انگریز دے نوکر بن ہو تے آپنے لے افسر بن افسر تے انگریز دے ہوں جی وہ مطلب کوئی شیطان والی گل ہے کہ میں تھوڑا خیر خاں ہاں تے اے تا فائدہ ہے ہر تعلیم ترقی کرو گل ہوا آ گئی ہے شیتان والی دکھا اتنے شیتان ہے شیطان دوست بھائی مطلب نہیں تو پھر تعلیم سارے گاؤں جہی تھی نوکری دینا ہے وہ اپنا قانون چلو یا کرنا میرا واسطہ ہی نہیں فائدہ ترقی تو نوکری تیری سن تعلیم دے بعد سام نوکری کرنی ہی چکر ہے سب تک وہ ہے دشمن سمجھنا یہ دشمن نہیں سمجھی بیٹھا تو کوئی کون اللہ پاک نے پہلے گل کی تی دشمن کی دنیا آ گئے ہو. تیزا اپنے نبی دشمن خدا دی دی نبی آ کے کی رب نے تعلیم رب دی دی. آ, آ کے نبی کی لا دا ہوں تو پڑھا گا گل پہ کر د پہلے, پہلے. پہلے. پہلے. پہلے. پہلے. پہلے. پہلے. پہلے. وہ خدا دی. گال پہلے دشمن دی دی. بندہ مار دن دو. دوست نہیں دشمن کی گل ہے یا دوستی ہے تیسرے نمبر دے آ جاؤ کہ من الشیطان الرجیم ایک ہی ہے دشمن خدا بندی شروع ہوئی لگ سو گل سمجھ نہیں آئی آؤ جو کے پڑھتی ہے दشمن دیئے दشمن دیئے دشمن ایک دشمن ہے یا دوست ہوں گزاں پال ترادی لیند تو تراد بھی دشمن دشمن ہے جے دنیا کھیل فرماندہ دنیا ہی دشمن ہے کیوں جی تین ہمیشہ دو دکھ لے جانے پی چھانی پیے بندہ اپنے بچے دوست کام کرتا ہے دشمن کی گل زیادہ کرتا ہے ویخ دھو تاریف بچے کا بول کر کر لیکن کیوں جتوں نقصان پہنچے اس دوستی سر سب کچھ کر تے تو بندہ بچ سکتا نہیں بچ سک ہوں دسوڈا ساڈا دشمن کہڑے شیطان نفس دنیا نال دنیا شیطان نال اچھا چار دشمن ساری ہے یاری تین نو سمجھا دین تا دشمن ہر چیز لگتے پے بچا سڈا ہے تعلیم دشمن بچہ ہے قانون دشمن ہے बच्चा सा दुश्मन बंदा है, है, ते इंतखाब बंद सा बाद चुना है, ओ तरीका के दुश्मन दा, हम इन वेखो कि दुश्मन केड़ी केडी के दुश्मन केरी -केरी करता दिता है जमहूरीयत जिन्हू आख देना ہوں میں سا دشمن کون ہوں بچنا کچھ اپنے دشمن کا پتا نہیں کہ بچ نہیں دشمن کی ہر چیز کو بچنا پہنا یاد دشمن آدھن پیالہ جو لے. کہ او یا اون تسی اپنا کہ دشمان نال ایک ہو نال مل شیر شکر گئے نہیں انتخاب جنو پکار دٹا ہر بندہ uh, یہ سوال کرتا آر... uh, یار ووٹ کی شاید آدم ہے یہ زبان کا لفظ ہے یہ اگریزی زبان کا لفظ ہے تھڈے کو ہویا ہے بندہ صحابہ بھی سودا سی ہوا پائک ہو بند ہو پڑھنا لے بال نہیں ویک ستا سودا جائے سارا دہر ہوں ووٹ کی یہ تاریف ہے کہ ووٹ کافر فر دے ہے کہ نہیں دے لڑتے پہلے الیکشن کے نہیں لڑتے کا فر یہ تو وعدے گا ووٹ <تصفح> بدماش زانی ڈاکو چور شرابی زانی خان بدیات لٹے یہ سارے دل کے نہیں یہ اپنی تعریفات ہے ہوں اس کوئی امتیاز نہیں کیوں طریقہ کافی ہوں موٹی مثال میں تنوع دے کے سمجھاؤں ایک سوبا کرنا شرائط نہیں تقبیر آ جائیں جج پوچھ دینا یار دعا قانون سنا ان کرنا سور دبا ہے چلانا قانون دعا دیکھو دکھا دیکھو ہر جگہ دکھا ہر تھان ہر ہے مسل کر غسل کی سب کرانا پتا ہے چار رگ ہن شرائط اسلام کوئی نہیں ہر بندہ ووٹ دے سکتا ہے یہ شرائط کوئی ہے شرارت دسو تھنٹا آخر جی گل یہ کہ ویکو تم پی ایم ایل اے بدماشا کی امداد کر دین اریے ابھی کدھر جائیں ہوں لوگ سارے میں ڈاکوانی فاطر بےمان کا ووٹ ووٹ آئین نے رکھا ہے یا ایم پی اے نے رکھا ہے کہ کہ نہیں پاکستانی آئین یہ تو انگریزا بنی ہے جنوبی پاکستان دی آئین برٹ شلاکن سارا میںوٹ آئی نے رکھا ہے یار گدار کھلونڈا آئی فلا پھر وفادار ہے رکھا ہے ڈاکو کا ووٹ میں ڈاک میںوٹ نہیں لینا امداد امداد کی پاکستان تعلیم ایک نال ہار جیت ہوں کہ ہوں بدماش ایم پی آخر یار میں تو جاکو ووٹ نہیں لینا انداد نہیں کرتا تو چوران شرابیا ڈاک ووٹ تو ہے نا ہی ایک آ کے یار میں ووٹ نہیں لینا دی انداد نہیں کرتا ووٹ تو میرا ہے پسے لگے جاتے حریف جمہوریت جاتی دقاب ہزار جانی ہے ہزار سوار برے بندے کی ہوں جمہوریت آ کے بندہ تمیز کرے یار میں ووٹ نہیں لینا ہزارہ ووٹ گئے میں امداد کرنی تے ووٹ نہیں لینا تو بن سا ہوں کیوں رکھی گئی کہ ڈاکو ناکو چننا چور نوراں چور چ بدماشا بدماش ڈاکٹ رکھا گیا ڈاک ایم پیڈے تو ڈاکو تھی اچھا کدی پوچھا بھی یار وہ لائیں تو بھی لے ڈاکٹ لوٹ ڈاکو نے کتنے ڈاک مارنا ڈاک مارنا امداد کی ووٹ لے رہا کو ووٹ لے رہا وہ نہیںا ووٹ بنا رہے یا کوئی ہونا طریقہ انتخاب بنا رہا جا اکستان یہ ہے اسلامی مرییا ووٹ اسلام نبی پاک تو صحابہ جی آخ ووٹ فارک ہوا کہ نہ ہوا تکو اسلامی انتخاب باللہ تے پوری دنیا دا ایمان پوری امت سارے ایمان ہلکا جاتی ایمان بھاری اچھا جیسدہ ایمان بھاری ہو او صدا اکل عمل تقوی شریعت مشورہ ہر شئے بھاری آئے کے نہیں جی ہون تسیہ دو وہ اٹھن اسلامی تک کیا صدیق پاک اسلام دو بہرنن یہ ووٹ کنر بھی ہے نو بلا صاحب جی مشورہ بھی اسلامی جمہوریہ جو اسلامی الیکشن جو آخر بیٹھو اسلام تو سارے آ جاتے ہیں سدیق مشورہ یہ اسلام ہے تو تھی کیا ووٹان یہ جی اسلام ہوں صحابا صحابہ جنہیں تابی ویک صحابی نو نابی دا مشورہ صحابی نال نہیں مل سکتا مشورہ مل انتخاب یہ مشورہ ایک بے تو بےمان بندہ ہے اس کا مشورہ تو صحابی دا ایک ہو رہا ہے کیونکہ گنتی ہونی ہے دو ڈاکو برابر تین ڈاکو ہو جامنے دا پھر صحابہ دی حکومت بن سیا ڈاکوہ نہیں اینو آکھنا اسلامی انتخاب کہ ایدن آلو وہ ڈاکو فرکڑے انو صحابی دی اکل علم تقوہ شریعت معرفت طریقت بلایت امین ہمنا صحابی جنا کوئی نہیں ہو سکتا تو کوئی مشور یہ ہے دشمن کے ایڈا جی بھی کتوں نہیں مل دا ڈاکو صحابی ملیا کڑا پینٹ سال طریقہ چل رہا جی گل گلاب تے اسلام کس طرح مولوی بےمان نو آخو معلومات جیت نظام ہے نہیں کو جت نظام قانون اسلام کا نہیں وہ بنے ہوں بئیمان ملا سانڈ دیا کران سو چڑھا پیا قرآن پیا فرما یا دنوں کلام ہیں، -و اور رسول زبان ہیں، فرمایا تو برابر نہیں پاک محبوبہ آ دے. فرما دے برابر مومن دے کافر نہیں ہوں گا. شریف دے کمینا برابر خائن دے امین برابر نہیں آکو رحم دل برابر نہیں آتا چور سا برابر نہیں آتا قرآن فرما ہے برابر وہ طیب بلا و عجبہ کا کثرت الخبیث ہن جمہوریتاں دن زیادہ بن جے زیادہ بندے آ جاویں کی ہوندی ہے اکثریت تے قران فرماںدا توڑا اکثریت ہوے خبیثاں دی تے ہن گنتی ہوندی ہے اکثریت خبیثاں دی زیادہ ہے تے حکومت کینا بھی بن دی اے طریقہ اسلامی ہے یا طریقہ کوفر دا ہے جے طریقہ تہاڈا ہے تے پھر کافر کیوں سمجھ نہیں آتی جی تریقا اسلامی آلم تو وہ آپ ہی کو کر دے ہون دس سو دا طریقہ اپنا رو یا اوٹ و طریقہ دو جو ایک گلد ہے جے ہون دانا سی اقبال تو اس کہ تعلیم قانون تحضیب یہ سارا نظام کافران آئیں کہ ہون مشورہ انتخاب کرا رہا ہے نہیں عجیب جرام ہیں وہ پھر بولے نئی تحضیب کے انڈے ہیں گندے تہذیب نوانی سو سال اٹھا کر فینک دو باہر کیا سالن پکا دو یا فینک دو اچھا گندا انڈا فینک دو گندا بندہ مشورہ دے میں گندے بندے دا مشورہ لڑتے پیو نہ دیا گندہ چوک کے باہر صدارت واضح الفاظ پاکستان پاکستان مشورہ لڑتے پڑے گے سالن پکتا پہ ہوں جیڈا آلم متا کی پرہزگار جیڈا آ جائے جا انتخاب انتخاب کوئی تو چور چو ظالم شرابی نیچری ہر قسم ہر قسم کا بندہ ہے آلم آ کے ان سی ان پشاپ برتن ہوے ہیں آلم نو دیو آکے پشاپ پاک کر دیو پاک کر دے سی اے سکوافرانہ ندام انتخاب نو آلم کی میں پاک کر دے سی دس جنو رسول نے پاک کیتا انو آلم پاک کر سکتا ہے اچھا ہے رسول پاٹ پڑے اے نظام انتخاب بھوٹانا بھی جنو کافر نوی حکومت اللہ بجان دیئے انہوں مولوی فارنا دنڈی مارنا جی حضرت اتھے نا جائیے دے اسلام کون لے اسی انہوں میں انہوں تو اتھے سوال کرنا بھی اے داستت ہوا دیں اتھے اسلام کون لے اسی میں اسلام لیا مولوی مان رہا کہ اتنے سلام جی اسلام نہیں اسمبلی اسلامی کہنا جی ووٹے پہنچے بیٹھے کا طریقہ مل نہیں سکتا ہوں جانور وہ بھی کھانے جانور سارے جانور اچھی کھا سکتے ہیں تو یہ تمیز کرنی ہے کہ نہیں بکرا کھانا ہے ہیران کھانا ہے مجھ کھانی ہے گائے کھانی ہے بینٹ کھانی ہے تو سر ہی کھا جاتا کافروں کا طریقہ تو سور تو بد ہی آدھے کوئی تمیز نہیں دوستو اچھا کسی آئے تو چوریں ووٹ نہ دے اچھا ہے इलेक्शन का तरीका किर कियाट पेपर किता हैकूमत ने यूदिया ने तरीका यूदिया ने बाद اللہ اقبال اکبار جو فرمائے رہے ہیں جمہور کے ابلیس ہیں اور باب سیاست تیری حریف ہے عرب سیاست فرنگ ہونے اے اسلام دی حریف ہے دے حریف کی میں اسلام لائے گا طریقہ ہوئے کافرین جاتے آوے اسلام کرو زبا رام رام کر کے تے ہو جاوے حلال یا رے عجیب طریقہ ہے تکبیر پرسیں دے حلال ہوتی ہو طریقہ کوئی طریقے پہنچن مارکا وہ مذہبی پارٹی کی آخد مقابلے کی گئے؟ غیر مذہب یا مذہبی تے غیر مذہبی نال صحابہ مشورہ پھر یہ آخر صحابہ نے بہت لڑے سن کہ سب سی عبادت برابر ہے عبادت کرتا ہے سارا منافکا مشورہ لیا جائے جی منافق کیا صاحبا نے منافک مشورے شامل کیا ما سمرا بلمان کو شدہ اسلام اسلام عبادت کرتے عبادت صاحبہ کی عبادت رل سکی ہے کسی امام کیبی غوث کی ہوش پاک کٹے کرو صحابہ دی عبادت نال، نال مل صحاب یا یا طریقہ کوئی صحابہ چار لو ڈا کر لو لار سن نہر ل چار نہ مثال کتی جی ہے وہاں کر دکھے جب کے تری ولی بھی مل سکا طریقے شرابی جانی. شرابی نے اس طریقے نو کہنا کہ صحابی دا طریقہ ہے یار کی کہ جمہوریت ووٹر ہے برابر کھنے اللہ برابر نہیں اے اے ووٹا والے آدمی برابر ہے تریقہ آک کی ہے سلامی ہے سلامی ظلم ہے اسلام کہ دا طریقہ ہو سکے نہ استندے دا طریقہ بردو دا طریقہ نہ غسل دا طریقہ کوئی طریقہ تیرا غسل تو غسل تھی آخری تو بھی دو برا ہے کیا تیرا تریقا طریقہ غسل برابر ہے اچھا نال نہیں مل سکتے تو ایک انتخاب در دوکھا میں تو کہہ رہا کہ دشمن شیطان نے اپنے کافرے نو بھئی کر پرکے انہ شیعاتی لا لائیوہنا اللہ علیہ یہ بے شک شیطان اپنے دوستیں دی بھئی کر پہنے یہ شیطان دی بھئی ہے जिनु तुसा पे आदो, एक कसरात नु रब ने खतम कीता है, शुरू तु मैं। आदम जिन जमहूरीत बयान ते दुश्मन की गल समझ हूं वोटों दी गल वो भी उतू उम एक आदम दी दास्तान दू सारे फैसले हो चुके हैं اے دسو فرشتے شیتان فرشتے آدم، آدم <femme> شایٹان... کی تعداد سب تب تب تب تد خلیفے کا انتخاب ہو رب نے کیا فرشتے ان فرشتہ پاک فرشتہ معصوم لیکن خلیفے نہیں نہیں ادھر خلافا تج مداخلت نہیں کر سکتا جی کثرت آس فرشتے سیدھا یا آدم نے تو تیری کی جمہوریت, جمہوریت, جمہوریت کی تھے گئی تیری اکثریت کی تھے گئی خلیفہ برانہ نے تیری اکثریت کی تھے گئی سرے بندے لو گنا جاندہ ہے جمہوریت وہ تاردہ حکومت ہے کہ بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں تک تیری کسرہ جمہوریت کی تھے گئی پھر اے دسو نبی رسول زیادہ ہے یا امتی جادہ ہے تین سو رسول، ایک لاکھ چوی ہزار نبی چوکھے ہوں نبی رسول پچھو یا رسول چلنا تو تیری جمہوریت اسلامی کہ رسول نبی پچھو چلتے کتنے گی تریوتی شریعت کتاب تمام رسول نبی اللہ فرمانا ہے کہ اگر میرے نبی عبادہ میسات میرا محبوب آجاوے تو ایدوں کے ایمان ہی لیاونا ہے تو ایدی مدد بھی ان سارے نبی رسول ایک رسول کے پاپند ہوگا کے نہیں تو تیری جمہوریہ دے کر دیا کسرت گلتی ایک رسول سارے رسول شرپا پانے امت باقی ہے گنتی جمہریت یار میں سوال بیٹھا کر گنتی ہونی ہے جمہوریت دے آ جاؤ تو سارے صحابی ایک پاس ایک لاکھ چوی آدار صحابیت ایک لاکھ چوی آدار ڈاکو آ جائے ایک ڈاکو ایک واد جاوید ہے پھر حکومت کے لیے بار سے صحابہ اسلامی جمہوریہ ہے دیکھو دیکھو ظالم اللہ نے کوئی فرق نہیں کیتا فرقان قرآن نے فرق کیتا اس بیمان نے فرق مٹائیں وہ فرد اسلام سے فاصل فرق مٹا دیتا ہونہ اگر چلو چلو ح جمہوری سبھی گنتی یزید حسین بانتر زیاد ووٹ دنیا زیادہ ایک ہی رولا ہے تم اسی مسلمان ہیں پھر یار اے دسو کافر کیو سر جب تو انہا انتیاز تمید نہیں سادے نال ایسا جمہوریت بوتا نے کیتا کیے تکی سوچا نہیں ان تو آدھے کال امام کسی چار ان چار امام تو سی مقلد کنے ہو ہو سوار امام تلتے پہ نہیں یا پیچھے چلتے پہ اتنے تاری جمہوریہ کفرت کتنے گئی फेर اے دسو سواڑے کول ولی پیر زیادن یا murid کہ ہن murid پیراں دے یا پیر muridاں دے پچھوں چلدا ایمان نال دسو اگے عالم تے جاہل جمن بھی حکومت دی بنسی یہ طریقہ اسلامی یا کافر چلو یار آلم زیادن یا انپال پھر کمینے شریف ادر تو بول لو کمینے چوکھے یا شریف آخو چلو کافر کاف حکومت اس جن گنتی دے گیا پانچ سور دو بکرے ہوں جب کرتے سور پانچن بکر دو گنتی کرنا یہ مطلب سور کھان کا ارادہ ہے جمہری تم دس رہا ہوں ایک ختم ہوئی ہے فرشتے زیادہ سن رب نے خلیفا ایک نو بنایا سارے کرو سر جائے اسلام دے انتخاب نال بیٹھا روحی کہ اقبال آپ جمہور کے دلی اے جہے عوامی نمائندے خدا دے انتخاب کو انکار تو فرشتے تن بھی رب نے کیوں نہیں چنیا کیوں نہیں چھوٹ جن بھی کو طریقہ کہ رسول نے خلیفہ رسول نے اپنا خلیفہ سدیخاب ہوں اے خلیفے نے انتخاب کیا فاروق کا اگے پھر آیا انتخاب نبی رسولہ رکھ لو ایک پاسو قرآن رکھ لو مقابلے بھائی یہ چلائیے چلائیے یا قرآن سال کہ گندگی ادرو ادھر علی چھی رکنی ہے انتخاب کر رہے ہیں برابر منی بیٹھے ہوفر ہو جاؤ برابر جمہوریہ خدا رسول دے نبی کی برابر ہو گئے یہ بھی انتخاب کر سارا اسلام دے کوفر نو. جمہوریت دا طریقہ ہے کہ کون مومن نہ اور ظالم نہ ہو سبق ہے پر شرافت صداقت امانت اس چار گروہ تیار چار شوبے فوج تاری پڑھی لکھیا جان پڑے تھوڑی پولیس پڑھی لکھی جان پہ تج بچانے پڑھے پڑے لکھنی آن پا رہے تھے جمہوری شکان پڑھے لکھے میٹرک شناختی شناختی کارڈ کا جمہوریت ہوں شناختی کارڈ اسلام طریقہ اسلامی شناختی نماز نہیں تو کہ نماز اچھا نشے دی حالت نماز کا جا سکتا نشے شدید آ سکتا بن سک نشیدہ مشورہ سبدا ہن تیری جمہوریت جیڑی اسلامی جمہوریت بٹھا دے ہن جائے کنا اسلامی جمہوریا تے ہے اسلامی اقبال عوام عوامی کھول کے دہ پ کہ سارا طریقہ وہ اختیار کرتا ہے اس طرح ووٹ مارنا ہے اس طرح بیلٹ بالٹ پیپر اس طرح موڑ ہے یہ الیکشن کمیشن سارے شرائے کرتا صرف طریقہ بنا میں اسٹام ایک لکھا ہے ہے کی انہیں سارا طریقہ لکھ کے تیار کر کے حکومت موہر کامام نے چن لیا ہو گئے اتار دا کون ہے عوام اتار دیا یا حکومت اتارتی سال سال انتخاب اسلامی جمہوریہ نالے بل دتار ڈنڈا خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جدو پیار ہو گنتی کون کرتی ہے فوج گنتی حکومت مانو گنتی حکومت حکومت فوجے ہاتھ ہاتھ ہاتھ یا جمہوری نمائندے جگو نواز کرتا ہاں میں آیا بسا اگر نمائندہ حکومت اچھا حکومت حکومت وہ خود شاہی اصل ہے اصل فوج ہے دندے نال سارا نظام چلا مثال ایک کہ باندر باندر جی جی سکھا کے برقا پوا کے دکان کے دکاندار میری بڑھی بیٹھی ہے کپڑے اٹھ دس تھانے میں جناب لگا گیا شام تک واپس نہ آئے دکاندار سارے دکان بند کر کے بٹھے تو وہ بیٹھا مجبور دکان نہیں بند کر سکتا مویا سب گل چی بچا دکاندار سارے آنا بیٹھے بوڈی اتھی یہ گھر والا سوال میں جی جو میںناب برقا پاگل ہے پاکستانی قوم کی طرح ان آ گاڑے منگا لو اج کل بڑے پیڑ رچھ لڑا فلاں پیڑ کی جوڑی منگا لو فلاں پیڑ جوڑی منگا لو پیر پیڑ ہو جوڑی استاوا د مسالا لوٹا دے جو کچھ کراندر آئے تو جی سیکھی یہی مثال سالی قوم کی ہے جی آیا کردار وہ ووٹ ایک دفعے پچھلی دفعہ مینو ہرایا مینو تو یاد ویخ میں کرتا سیا رائے کی آزادی آزادی مگر تحصیلدار پٹواری کانگوڈ مگر فوجے مگر جج ہے جاندمے ہونے سارا آنا جانا ہے تو ہے جن مرضی آئے آزاد سور ج ر کی پاوے کی ہے چمڑا کی ہے ہرن کا ہوا سور جبا پیا کہ پہ ہرن کا ویکھ دیکھ دینا چاہ سور دا سارا جس مسورا تین ووٹ پیو منگے گراہ منگے بڑی منگے سورا منگے کالا منگے پی من منگا لگ جی برکری ہو رہی ہے ووٹ مانگ رہا ہے صحابہ جا کے کسی کو مشورہ دے طریقہ پاگل جمہوریت اس اسلام لیکن جمہوریت جو دعوی دو ہو اچھا چار ووٹر گیری دوارمائندہ مننا ووٹ نہیں دونوں اپنا نمائندگا تو تسلیم کرنا ہے فیصلہ ہی منگنا ہے میں اپنا ریا کیوں ہون قتل کرتے نے اتین جڑتوانوں دیتی بیٹھیں میرا میں جاندہ وہ اذا نہیں جی میں تیرے نال دیونا میں تیرے نال دیونا میرے دو بوٹر انتے ہیں ہون الیکشن بوٹر کافرنا طریقہ کافر نال پیا کرتے ہیں کی پیا کردہ ہے ہای اسلام ہای اسلام مسلمان خوش ہو رہ <اگستی> امریکہ کنو ہرائی خرا جی حرائی مقابلے کون سی نام ہے انو ہرا جی ہار گیا ہر وقت لڑائی کیوں جدو ہار گیا اپنا نمائندہ تسلیم کی اپنا ریا نہیں پہ منگایا ہر دیا جمہوریت آزادی ہار کول انتقام کیوں لے رہے تعلیم تعلیم ہوں تی فوج پڑھی لکھی اندرونی معاملے جال مارتا ہے نے یا چلے ایم پی ایم نے جمہوری شیطان جڑے ہر سال حکومت نہیں فیل ہو کے جانا پہلے جی وہ کامیاب ہوگا ہوں کی سارے من خیال آخر جی بندہ نواں اعتراف ہو گیا کہ یہ ہے جٹ ہو یا پرانا مند پرانا ہو یا نو جانا واقعہ یقین کر سو بھی تجربے کار بندہ سو پنچا دیکھا دوا ٹائر ڈیڑھ سو پنچارا ہوں ڈیڑھ سو پچا رتر سو والا دو سو لگ جاتا ہے تین اتارو تو بندہ شریف چاہیے نوا ہو تو نوا ہوں مطالبہ کرنا سی نو نہیں ہے حکومت کی تو بیان آگاہ نہیں کریم نہیں کوئی کوئی مدہ نہیں سال سٹ پالی کوئی بندہ سہی آیا خربان روپئے ہر دو سال تین سال پانچ سال بعد خربان روپئے الگ بندہ وہی آ جا ڈیڑھ سو پچا ٹائر گیم یورپ کی ویکو انتخاب جمہوری شیتانی ووٹان خوش ہو بندہ بدلتا ہے بندہ کہڑا بدلتا سو پچا جی دے تو اسی ہو آ جائے کیوں جو دی اسلام آتے مشورے اس شر ساتا میرا کہ پاکستان ہوئے تو بھاوے مدینہ ووٹر شریف امیدوار بھاویں کمینہ ہوئے بئیمان پاکستانے متی نہ لے شریف کافر وہ ہوئی عوام ہوئی ہو جی گلات چن کی عوام ہو چوڑی گل جے ووٹر بدل گئے چلے بدل گئے تو جمہوریت ہوں چوے بنگی شرابی دانی بے لٹے ایم پی اے ایم پی او کیوں بدلو ہوں دیکھو ایک بندہ دس بگیار بن کے ہے دس بگیار کھلوتے ہیں بکیر دس ہوں بگیارے یار بگیار بگیڑ نہیں چڑا ہوں بگیڑ نا چڈے اس بکری کھانی ہے کہ نہیں ہوں بگیار تیر کے مسلک بیٹھا کہ पटवारी, पटवारी तहसीलदार इजाजत है बाडी बदलो पुरजे मेरे हम एम पी ए पांच साल बाद उतरे लेकिन थनदार तो बैठा है بنو چن چنتے پیو او یار اس بگیا بنن لے، لیکن بگیار تو نہیں تو بیٹھ فیل جمہوری بھی فیل فیل ادلیا بھی ہوں یہ دیکھو سکول مضمون چند نمبر تھوڑی تو پریکٹیکل کیجربہ ہے کلاس نہیں دے نمبر رہ جاؤں نہیں دے بندے فیل کر دینا حکومت ہو نمبر جماعت جائے سوچیا کہ روچیا حکومات روچیا سارے فیل ہو کے حکومت نہیں کلاس کرتے فکر گل جی مثال نہیں ہوں سکول نے کیتے تیار یہ چار شوبے یہی انجام ہونا ہے نئی تعلیم کی تکمیل ہی ناکام ہونا ہے میں سو سال پہلے ہزار ہو جنہیں اے انجام ہونا ہے رسوائی نہیں تعلیم تکمیل ہو ہو ہر ہر گلی گلی سکول سکول ہے مٹیریل کیا کی اگر پہ نے عملہ شوبا سارا حکومت جی فیکٹری صحیح ہے گیڑے چار کمندن چار چار چار, چار چار چار نکمے چار کم والے ناند چار نکمے کت بنتے پہلا افسر ذرا <سؤال> تغاری سر کوئی ویخ حل چلاؤں داکو افسر نکما ڈاک ہوں افسر آتے ڈاکو کا چیلا ڈاکو دا چیلا کیوں ڈاکا مارنا ہے تو ہے تیسرا جی چور چوری کرے لا منڈا ڈاکو ڈاکا مارے کون لو فرادی فراد کرے ان کو کون روکتا ہے افسر تے افسر دا کا ماردا ان کو کون پوچھ اے تو پوچھا جانا ہے پرچے ہونن ڈکڑا سارا کوئی جدو افسر دا کا مارنا لکھاں نوں پرچہ کڈ کے کو نو کوئی پوچھنا ہے پوچھنا ہے پوچھنا ہے پوچھنا ہے پوچھنا ہے کوئی لا سکدا کوئی شعر اے چار نکم ہے اے کائیں تیار کی تم سکو ہن چار کام آ لے پہلا کاشت کار جات پہلی اندر کاشت کرتا ہے ٹماٹر جدو پیداوار ہے کی ہوں بھئی ماں تھی سکول نہ پڑیے کس طرح کھائیے پیداوار کھانا ہے یا پڑھائی نو دس دن. نکما تیار ہوا سولہ کرا ہے معلوم ہے سکول نکمے پی بن گا نکما کام والا نکا اس طرح گڑی کاسٹ کرتا ہے گڑ تو انگریز تری مرغی ہے چور دیسی طریقے مرغ ف ڈی پے اگریزی طریقے والا زرداری سارے ملک نو کھا جائے امیر تو امیر تجارا سامنے نواز پہلے امیر تھی ووٹوں دنیا کا پہلا امیر ہوا یہ اپنی کمائی کی تغاری سر چکی ہے خون پیتا ہے آپ بگیارا بڑا کھلا سی نا وہ امی دیکھو دشمن ہے وہ آدھے یار تم ہر مالدار بنا تیرے ہاکم دیا بنا ہاکم بنا پہ لوٹ کے کھا تین اے چارے محق میں فیل کہ بار بار پھر آ رہنے کہ چون کون رہی ہے کون اے سواستے انگریز آتا ہے ووٹر نہ بدلیں امیدوار بدل دیو حکومت دی مشینی تصیل دار پٹواری تھاندار جج وکیل اے نہ بدلیں ایم پی اے بدلو کیوں میرے سب نو چلانا تہائے انہاں ہے چلان... بدل برطانیہ کی مشین سارا کام دے رہا ہے بدلے تو برطانیہ گیا نے چال وی چلی پاکستان ایک پورا ملک پھر چار شوبے چار سوبے یہ تقسیم ہو گیا پھر چار یون چار سوبے بن گئے چار سوبے بعد پھر کی آتا ہے دویہ دبیا ن تقسیم ہو گیا پھر آ گئے پھر تاسی یور جزوی حصے کا ہاکم چننے سپاہی آخری ان کی تعیناتی کرنی ہے عوام کا کوئی عمل دخل نہیں اتنے کون چنے سدر چننا چننا چھ سدر چننا پورے پور پدر بیمار ہو سلطان کے ہسپتال ہے جی چپراسی بیمار ہو لندن ہسپتال ہے یار عجیب گل ہے بھائی جے جی پو بننی ہے ہے دریا بنا جنہ مسئلہ اہم ہوا رائے خاص اہم ہو چائے آپ کی چال و یورپ دی کون جی جی جی جی دو... <canner> سمجھے <chose> کہ خدا جب دین لیتا ہے عقل میں میں پیش کرو مثال دھا بادشاہ چھو تو عمام ہو سپاہی چھو تو خاص ہو سپاہی کا عہدہ اہم ہو گیا بادشاہ کی بنیا پھر ہم تو جمہوریہ بابا نا مثال <سؤال> ہے کہ عبادت کر بھی عبادت کرتا پیامو گل سہی ہے وہ بھی عبادت کر دین وہ دی عبادت دی برابر ہو گئے صابی ہوا کنجر ہو سلام سا ہو گیا کسی ایمان بچہ جدو اے نظریہ کیدہ لے کے بیٹھے ہو پینٹ سال ہو تو بولیا اس طریقے کوئی صحیح بندہ آیا عزیز لگتے ہیں. کیا ہے؟ خدا کی مار سے خدا ہر دو ساڈے دور در ایک ایم پی ایک واجے کا اس دے دس ہزار ووٹ ہوں एस उस दस दे हजार वोट होया उम्मीदवार ते हजार बकरी उन हजार बकरी कली कली, कली। बगियार जिन्होंटा ان دس ہزار ووٹ ایک بندے دے ہاتھیں چھوڑا چاہو جی اے جی جددار اشارہ کریں ان دس ہزار ووٹ لے گئے ایک الیکشن لے گیا تفرقہ اتحاد اختلاف شروع گیا انتشار شروع گیا ان جناب کو ایک بٹا چار ووٹر ہو گئے دس ہزار دے دھائیدی ہزار ہو گئے تے ایم پی امیدوار چار ہو گیا مسلمان تقسیم ہویا یا اتحاد ہویا جیڑی اتحاد جیمی تاون نسا تبدیل کر دے, تب دے, تب تاون نو تصادم تب دے او ملک قوم واسطے لانا پہ مقصان نقصان ہے یا فائدہ قوم کٹینی پی ہے یا جی چار مولار چار بنا سو پارٹی بنا بندہ امیدوار دو بہت بندے خلاف ہے بڑی پی پی نال کھڑوتی بندہ یہ تقسیم نال تقسیم کی سو ہوں دس ہزار ووٹر سی ایک ہوں وہ ایم پی او دس ہزار کے حوالے میرے کو دس ہزار ووٹر آئے بیٹھے تقسیم ہوں گا دس ہزار ووٹ والا ہوں ہوں ایک ووٹ جدو ایم پی او سامنے چار ایک ووٹ ہو گیا <دن-> <استش> <setup> <racism> اصول خدا ایک قرآن ایک ایک ہر چیز تری اصول تیرا سارا ایک ووٹ ایک لانتی الیکشن طریقہ وہ اصولی خدا آر خدا, خدا کے خدا تو گیا گیا گیا ہو رسول جنسی سارا نظام گیا اصول نو ختم کیتا اسلام لایا ایک بندے بگیاڑ پالے ہوئے جنگل ڈیڑا سی بندہ جا مال ڈنگر جاندہ وہ فار کے اندر ڈھک دیا پٹی اتنے لگی بھی ہر آزادی ہر کسی نے یار تا مال ڈنگر بن گئی نہیں بیٹھا لے جی لے جاؤ کٹ دکری لے جا سارا جی بگیار اس نے پا لیا ہوں جدو بکری بندہ گیا پچھوجا بگیڑ جدو چاہے کھا جا بکری بکری ہوں تیرے پیچھے پنجا بگیاڑ بلی ری بگیا میں بگیاڑا سوچا بھی یہ جمہوری طریقے کھائیے کس طرح کھائیے وہ گئے ایک اونٹ دی ہڈی لوڈے بلی نو نڑا دون اچھا بھی بگیار ان آخیا بھی یہ کرو کہ بلی نو اے ہڈی توڑ توڑ کے ساری پوری کر ہوں بلی دی کی طاقت بھی ایڈی ہڈی توڑے بلی سمجھ گئی کا دماغ یار ہڈی توڑ توڑ کے بنڈو بلی ہی میری اوقات ہے ہوں ترے کو پی پی دے سارے وزیر مشیر منگ اچھا ایک نو داقی ہڈی جو ایک ہوں ایک ل گیابلی پیچھے جرا تو ساری حکومت واقف ہے ساری حکومت وہ گل تیری منفی ہے چالی بگیارے دیوالے جڑا ہڈی ایک ووٹ بوہر لے کے گیا اسمبلی اس پوچھنا جدو توٹ پھر وہ تیرا گیا آپار سر آرام بگیڑ سام ہے ووٹ لے لو پہلے جتوں کہ بندہ لگے کار سلوک بجا پہلے لانتی ویخ د بھی جدو ووٹے نا تما آیا تیرا بندہ مر گیا نہیں تو تیمار ہو گیا نہیں آنا پتا لونا نہیں آنا جدو ووٹوں پھر بیٹھا یار پتا کرو سردار سردار ہے بیٹھا پھر ناشتہ ہو گیا ہاں جی یار کریا نوکر جی او بے وقوفا تیٹا سردار بعد گزر گیا وہ سردار کدی نہ خدا کے بندو جی پڑھی نہیں قائم ہو سارے یادی خیر نو عملی سارے عوام نسا ہی بیٹھا یہ تیرو کاجر تہاری کیوں عوام بنا لینا گلام کی کر سکتا کیوں لوٹی ہے عوام ہوتی ہے کیوں جانور کی طرح کوئی لکل شعور نہیں ہو بندہ آم ہے سوچا آم تم لائے یہ پیسے لائے سو ووٹ دیتی کھڑا لالچ دباؤ ڈنڈے طاقت والا میں گریب کمزور نٹ دے ایم پی کیوں نہیں لے تھن کا گھر کیوں نہیں لیا ڈاکے چوری ساری قسمت مقدر کیوں نہیں کہ تو کمزور کمزور نیو پھڑو طاقتوار پھڑنا ذرا وقت لگو عوام ہے کمزور وہ جس طرح پھڑ لیں لینا اس واسطے تین تراوت دیتی ہے ہے جدو پٹواری کرو یہ طاقتوار پھر کی بن ہے عوام کا اثر کو کیا دفتر جدو چننا ہے تو عوام انہوں نے ہاکم بنا پھر عوام میں گیا نواب دے اتے لکھا پیا یہ شار نہیں لین اون عوام دا رستہ ہی پانے یہ شارم جدو موہر لینی ہے جدو ووٹ لینا ہے خاص تو لارے عام نہیں ہے یعنی تو خاص ہے تو ہے محال جا طاقت عوام ہے سارا کچھ عوام ہے انج عوام نہیں درامت د ایمان بچا کیوں چلنا تو ہے کافر کا چلا تو ہے یہ سارے کافر والے یا قرآن والے قانون دشمن حاظت نظریہ کی ہے ایم پی او چوپیے بن جائے حکومت حفاظت کرتی حقوق عوام ساری کی ہے عوام پتا ہے شریف کمینے کا عوام نتریف کمینے دا ہوں شریف کا شوبا ہے کی کہ شریف کا شوبا ہے وہ لند کر لے سکتے لیکن تاری عزت جان مال کا تحفظ دے سی یہ شوبا ہے شریف کا اے شوبہ ہے بدماش کا بدماش بد گزارے والا ہوں تمہیں امال چھٹی دے سی سود کو بے پارو فلم چلو چوری کرو رشوت کو ڈاک مارو تم آل چھٹی دے, دے سی چھٹی دے, دے سی عزت جان مال دا تحفظ نہ دی ہویا تو بدماش کمینا کمینا کیون دے بے? اے شوفا یہ شوبا شریف تھا ہوں شریف امال پابند کرتے نہیں چوری نہیں کرنی رشوت نہیں کھانا شریف بدماشم آدھی ہوں یہ کمی نے کیوں مال کی چھٹی دین جی مولوی آ گئے تو پھر انہیں آ کے فلم نہ دیکھو امال پابند کرتے سنگا جان مال کا دے سن ہوں قوم اس نو شریف شریف آزادی جا فلم عزت جان والی میں بدماش بد گزارے چن گئی کمینے نو پتا ہے کمینا وہ سیدھا گاج ہی دے سکتے وہ آپ شراب پیند مینو کی ڈکسی وہ آپ جناب کرتا مینو کی ڈکسی وہ آپ سو خانوں کی ڈکسی آپ رشوت خاند ڈرسی بدماش ندماش آئے بدماش سانے جان مال بدماش بدماش جان مال تحفظ کیون دے سکتا جب ہے شریف کا شعبہ ہے جان مال عزت کا تحفظ ہوں تینوں آمال پابند کر لے سی تینوں آپسی فلم نہیں دیکھنی خدا شیان فلم کی شیتان کا کار ہے کہ ادھر ہوں خدا کا بےمان آ تھی ہاتھ کٹ سن تیرا ووٹ دے کنجری تیرا چکلا بند کر دس ووٹ دے ہوئے ہے ریچ کتا باندر دی لڑائی کر کروٹ ادھر جیا خدا دا قرآن پڑا ووٹ کدھر جاتا ہے اسے گنتی تو کیٹھا ضروری لامتی پھر گنتی کرنی ہے کمینے دیا جا د یا سچے یادن یا غیر فلمی زیادہ یا غیر فلمی یہ میں گنتا काफिर पता चल गया के बाबा गिंती होई कमीने ने थी। गिंती कार हकुमा तेरी बन दिरा जे तू गिनती करता है एक हरान हरण सौ گنتی کر سور چل جا سبنا کافر نے گل سمجھ کہ بابا گنتی کرو کمینے چوکھے نو حکومت تاری بننی ہے اس واسطے میں مثال دیا کافر کنجر کمینا ایک پسند خوراک نہ ہو جو مرضی آن کا کھانا ہے کھانا ہے سکو کی کھانا ہے رشوت رشوت رشو کان کبھی بخ مرتا ویسا کون مرتا ہے مرغی ہوں جا گی مر دانے ختم ہو جسل کی موسم دانا مل پھر ختم ہو گیا ان گی تو بخ مر سکتی ہے کان کیوں واسطے جاو حرام لانتا ہے بک نہیں مر سکتا جہاں حلال کھانا جن سارے اے ہیں حرام کھان والے یہاں ہر شخصی لگ جاتی ہے تین حرال کھان والا تینوں روٹی دالی ہے گھر سائکل نہیں کھوتی نہیں تیرے تو ووٹ دیں تو پھر پیسے کیوں ہے تیزارہ سے پیسے لم کروڑ روپئے گرانٹ ملیاں دس دس لاکھ تنخواہ ملی پی ایم ایل کیوں تیرے پیچھو دیوانے ہو کے مگر فرتے پہ یہ فستا خپا اللہ ہوالی نے فرمایا پھر نے اپنی قوم پاگل کیتا بے وقوف بنایا چمل دا دعوی کرو من لے کیا پیشاب کردی تنیا نہیں ڈگی تو مومن بڑے بیٹھے کیا مومن اس طرح کا ایمان نہ ہو نصیبوں ہر ویل ویکتا ہے اس چند محبوب نو رب فرماوے محبوبا سبحان اللہ کون ویکتا خرا جائے۔ یعنی یہ سارا کچھ ہے لیکن رب کسی کافر منافق عقل مند نہیں آخر عقل مند سارے وومن مانی بیٹھے ہو اقل تو انہیں ہے کچھ ہے نا اقل جیڑی ماں بہن مسجد چ نہیں جا سکتی بہتر جائے چکلے بری تو بری جا بدار ہے بہتر جا مسجد دی جنہیں ماں بہن یوروپ نگیا کچھ اکال والے کس طرح ہے ہے نکل جا دے تعلیم قانون تہذیب نہیں اپنایا دشمن کو کھیا تو استاد کی وجہ ہوں شیطان جدو ظاہر نہیں ہوا فرشت فرشت جہر ہوگی فرشتے لانت کر دے پائے اس واسطے پورے استاد نانت کرنا فرشتہ بھی سننا پہ فرشتیں سننا پہ جڑا بائی مان میں نکہیں لگا اکھے جی استاد انہوں کو سی بلا کہندے ہو میں کہے میں استاد انہوں کو میں ماسٹر نکہیں اکھے استاد پھر وی ہے اچھا میں کہے اے داس ہے جڑا چور ریدہ والا سکھاندہ ہے استاد آ نہیں استاد بئی ماں چوری سکھاوے نہ ہو گل ماسٹر بول گیا جی مول بھی پاگل گلا سا ٹھیک لگا میں یار سارے بندے بیٹھے ہو ڈنکے کی دے گل پیا کر پاگل نہ پھر میں پاگل میں ہے میں اپنی زبان تو منا لوا گا میں چیلنج کر رہا میں اپنی زبان تو منا گا میں پاگل جی نہ تو میرا سر بڑھ جائے ماسٹر حیران ہو گیا بھی بندے سارے یار اے عجیب گا وایا بھی انہوں دسی بھی ہے <tiroir> کہ اپنے منہ آخر میں تاگل بالکل ہو تم کا لوگ کس طرح میں کہ پتر آیا سوال چیشتی پرچے حل گا آخر آو پرچے حل کراؤں وہ منڈی نو پرچے حل کراؤں آخو نقل مارد اکلمند میں تعلیم پرچے نو خود حل نہ کرے نکل مارے حالانکہ شریعت یورپ تھی نقل مارا دکھا نقل مارا ہر شہر نقل ماری تیری تعلیم ساری نقل نال منتقل ہوئی ہے تو نقل نہ مار موتقل کر دیکھا ہوں دس جیڑا پرچے نقل مارے اپنا او او او بھائی مانا ہوں اپنے منہ میں چیشتیج کرنا چیشتی سوال دا دروازہ بند نہیں کرتا تنقید سلوار سوال دا دروازہ بند نہیں کرتا حق آ جھٹا ہو سکی وہ نہ سوال نہ تنقید کر پتا میں سوال ہو گیا تنقید ہو گیا سچا ہے دروازہ اس واسطے حقیقی پہچان ہے کہ ہک والا آخری ہو بابا سوال کرو جو مر آوے سوال جی تا سوال صحیح ہے تو میں من لانا من لکھنا من تو ساڈے اسلام میں ہے نہیں علی یہ ہے نہیں سوال سہی تو میں سوال سی میرا جواب صحیح تو مرضی ماننا من میں سلام زبردستی نہیں کیوں گلاک دین زبردستی ایمان چ نہیں اون اسلام میں ہے زبردستی ایدہ مانے ایمان ہے چھو زبردستی نہیں کیوں زبردستی کسے نوں ایمان نہیں آ آسکتا کیوں یہ دل دی چیز ہے لیکن زبردستی اسلام میں چھاہے نماز نہ پڑے انہوں ساڑے امام آدم ڈھک جو تین امام آدم قتل کر جو چوتھا امام آدم فرماندہ ڈھاک دیو پانی ٹکور نہ جو مار جاو مار جاو میں نے ایک وابی کہا اسلام میں سختی نہیں رب سخت آداب کی مجرم رب کا سب تب سخت اگ رب نے اگ جوڑی آخ آ اسلام چاہ باہر چپ چپ چپ بابی کا بڑا آلم سی میں آئے یہ اسلام چاہر نو بلا رب کی سزا اسلام یا بے آخ ت رب کو نہیں دس اسلام اللہ ہے نہیں ہو اسلام واللہ اللہ تنقید واہ شدو واہ رہیے اور ہے لڑائی اور سزا دینے میں اللہ سخت ہے لانتی تو کافر ہو گیا ہے توبہ کر کلمہ پڑھ پھر اسلام دیا جڑا آخ اسلام ہے سکتی کافر کا کیوں سکتی کہار ربا کہار کی کہار سختی نہیں چور دکدہ شکتی نہیں قاتل نو قتل پیا ہے سکتی نہیں جانی پے مار پیا سکتی نہیں بے بےغیرتا اسلام سختی بھی ہے نرمی بھی ہے نرمی سختی ابو جہل ابو ہیں سختی نرمی بھی ہے نرمی نو برابر رکھ جا بند آخ اسلام سختی نہیں وہ مطلب بنتا ہے اسلام الفاظاں دنیا تو گلی چیز ہے ہو ہو ہو کوئی مائی کا لال جمہوری بندہ میرے سامنے آ کے بہ اسلام نو ایک پاسے رکھ میں اس دی جمہوریت خراب او نس کے بھی انہوں نے انہوں نے ان جن آزاد ہو پھر پانچ سال تھانے دے کھڑا کٹا مٹی پلیس کرا آزاد ہو میرے آیا انجیل پہ قرآن قرآن کہ ایک بندہ اٹھ خلو آر پیو نار کر دوجا میں یار خدمت کرنی دو گئے ہوں یہ دوالبہ ہے کہ آؤ یار ووٹ کرائیے چرچ خ چھوڑتے بئیمان برٹش لا بھی پاگل بنایا تم سارے مسلمان کافر کی آخر سارے سارے جد خود ہو گئے کیونکہ سارے کافر معاملہ کرام کرایا <laughs> <laughs> <laughs> <hungja> <laughs> <laughs> بڑا فک پاگل ہوں اپنی گل سمجھ نہیں آٹا عمل کی توفیق دے دے. ایمان کامل اتحاد دے دے. جو مسلمان یہ سارا مسلمانوں کو نجات دے گا ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ خاص ہدایت خاص رحمت کرم نواز رح. رح. رحمت اللہ توفیق اللہ حجمے